بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم خير المغتوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورت فاتحہ میں ہر نمازی یہ دعا مانگتا ہے اہ دن المستقیم کہ اے اللہ تو ہمیں سرات مستقیم یعنی سیدھے رستے پر قائم رکھ سرات مستقیم کی مختصر سی تشریح اور تفصیل اور تفصیل سورت فاتحہ کے اندر بیان کر دی گئی ہے <تصفح> سرات الزینہ ان <انعمت> علیہم <تصفح> کہ کے سرات مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے پر وہ لوگ چلے جن لوگوں پہ اللہ نے اپنا انعام کیا یہ سرات مستقیم کی اس باتی تشریح ہے رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا پھر اس کو منفی رنگ میں سمجھایا غیر المغضوب علیہم نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا وضب ہوا غصہ ہوا ناراضگی ہوئی ولز اور نہ رستہ ان لوگوں کا جو رستے سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے اکثر مفسرین نے مقضوب علیہم اور ظالین میں جب فرق کیا تو انہوں نے کہا کہ مقزوب علیہم ہم سے مراد یہودی ہیں اور ظالین سے مراد عیسائی, عیسائی. عیسائی ہیں انتا علیم کون ہے وہ ہیں من النبیین صدیقینا و والصالحین تو مطلب یہ نکلا کہ ایک نمازی بار بار اللہ کے دربار میں یہ درخواست کرتا ہے کہ ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے یعنی نبیوں کے رستے پہ چلا صدیقین کے رستے پہ چلا شوہدا کے رستے پر چلا اور صالحین بزرگان دین اولیاء اللہ کے رستے پر چلا غیر المغضوب علیہم ہم بل اس کا مفہوم یہ بنا کہ یہودیوں کے رستے پر بھی نہ چلا اور عیسائیوں کے رستے پر بھی چلا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جب ان انتا علیہم کی تشریح کی تھی تو ہم نے آپ کو کئی جگہ دکھائی آپ نے دیکھی اور میں نے ثابت کیا تھا کہ سراط مستقیم وہ رستہ ہے جس میں شرک والی بیماری موجود ہو نہیں یہ ہے انعامتا علیہم کا رستہ جو کسی موقع پہ شرک نہیں کرتے اور مغزوب علیہم یعنی یہودی اور زالین یعنی عیسائی ان کے رستے میں شرک موجود ہے گزشتہ درس اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بڑی وضاحت سے یہ بات ثابت کی تھی کہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے وہ اپنے مولویوں اور پیروں کو رب مانتے ہیں رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو بغیر دلیل کے تسلیم جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں حلال مان لیا جس کو حرام کہہ دیں حرام مان لیا یہ ہے رب ماننا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جن کے رستے سے بچنے کی دعا مانگتے ہو ان دونوں فرقوں نے اپنے عقیدے میں غلو سے کام لیا غلو کا مینا ہے مبالغہ اپنے نبی کو اپنے پیغمبر کو مولود پیغمبر کو مولو سمجھتے ہیں آپ پیدا ہونے والا ماں کے پیٹ سے باہر آنے والا جس کا باپ ہے جس نے بچپن گزارا جو جوانی چڑھا جس نے شادیاں کی جس کے بچے ہوئے جس پہ غم آتا ہے جس پہ دکھ آتے ہیں جو کھاتا ہے پیتا ہے بازار میں چلتا ہے اس کا کنبا ہے اس کا قبیلہ ہے ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جو مولود ہے جو پیدا ہوا ہے اس پیغمبر کو بشری حدود سے باہر نکالا اور الوہیت کی حدود میں یہ عالم الغیب ہیں یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں جس طرح اللہ غائبانہ مدد کرتا ہے یہ بھی غائبانہ مدد کرتے ہیں اللہ ان کی بات نہیں موڑتا جس طرح باپ بیٹے کی بات نہیں موڑتا یا جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے حوالے مبالغہ کیا گلو کیا الہی صفات میں داخل کر دیا کیا ہے گلو ان کا قرآن نے ذکر کیا میں نے گزشتہ درس میں آپ کو سنایا وہ جگہ آپ کو دکھا دی ہمارا پیغمبر اللہ کا بیٹا ہے پھر انہوں نے کہا کہ اصم ہی اللہ دے پہ باہو اور ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے پیارے ہیں پھر ان کا عقیدہ ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو رب مانا یہ قرآن نے بیان کیا اب میں یہودیوں کا ایک عمل اور عیسائیوں کا ایک عمل جس عمل کی طرف توجہ دلائی امام المبیا خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہودیوں کا غلوم کیا غلوم کسے کہتے ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کون سے عقیدے رکھے کہ جس سے قرآن نے منع کیا نبی پاک نے منع کیا اور پھر امت کو دعا دکھائی کہ ہر نماز میں کہا کرو غیر المغذوبے یا اللہ ہمیں یہودیوں کے رستے پر وہ عقیدے ہم میں داخل نہ کرنا وہ عقیدے جو یہودیوں کے تھے وہ ہمارے اندر نہ لے آنا وہ عقیدے جو عیسائیوں کے تھے وہ ہمارے وجود میں داخل نہ کر دینا وہ کیا غلوب ہے کیا کرتے تھے وہ امام الانبیاء سرور کائنات سرتاج کائنات سید القن وسین رحمت اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے بخاری مسلم ترمزی ابن ماجا نسائی حدیث کی کوئی سی کتاب آپ اٹھا لیں باپ وفات النبی کھول لیجیے اس کا باپ کا نام ہے باپ وفات النبی وہ باپ کھول لیجیے کیسے بیمار ہوئے آپ کو ملے گا کس طرح بیماری گزاری آپ کو ملے گا کیسے گھر آئے آپ کو ملے گا بیماری کے دوران مسجد میں کیسے آئے آپ کو ملے گا پانی اپنے سینے پہ کس طرح دلواتے رہے آپ کو ملے گا اور حدیث کی راوی حدیث کی راوی عام عورت بھی نہیں اور حدیث کا راوی کوئی عام صحابی بھی نہیں حدیث کی راویہ کائنات کی وہ عظیم عورت ہے جس کی گود میں محمد کی روح نکلی صلی اللہ ہو جن کی گود میں نبی پاک کی روح مبارک جس میں اطلط سے نکلی ہے اور حضرت آشا اس کو روایت کر رہی ہے حضرت آشا کہتی ہیں مجھے یہ شرف حاصل ہے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نبی پاک کی تمام بیویوں میں سے کاری بیوی ہوں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرے پیغمبر کسی بیوی بی کے بستر پہ ہوتے ہیں جبریل وہی لے کے قرآن لے کے جبریل کسی بیوی بی کے بستر پہ نہیں اترتا لیکن جب نبی میرے بستر پہ ہوتے ہیں تو جبریل وہاں بھی قرآن لے کے اترتا ہے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا ہے میرے سوا کسی نے جبریل کو اصلی حالت میں نہیں دیکھا میری ماں آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے یہ شرف حاصل ہے ایک مرتبہ مجھے جبریل امین نے کہا نبی پاک نے مجھے بتایا آشا جبریل کھڑا ہے اور جبریل کہتا ہے آشا کو کہو رب سلام کہتا ہے جس پر رب کے سلام آئے وہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں حدیث کی تمام کتابیں اٹھا لیجئے فرماتی ہیں آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا میں نے اپنے سینے کے ساتھ آپ کو سنبھال رکھا تھا اور اس وقت جبریل امین داخل ہوئے ہیں اور جبریل امین نے پوچھا ہے یا رسول اللہ اسرائیل باہر دروازے پہ آن کھڑا ہوا ہے اجازت ہو تو بلالو روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اجازت اللہ نے کہا ہے پہلے اجازت پوچھ لینا میرے پیغمبر سے اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو اسرائیل باہر موجود ہے اجازت ہو تو بلا لو نبی پاک نے فرمایا جبریل امین ذرا یہ بتا ادھر کیا حالت ہے یہ محب اور محبوب کی باتیں ہیں نا یہ دو دوستوں کی باتیں ہیں اپس میں سب سے زیادہ کائنات میں اگر اللہ کے ساتھ کسی کا تعلق ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے پوچھتے ہیں نبی پاک جبریل ادھر کیا عالم ہے تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو تیری ملاقات کا مشتاق بیٹھا وہ تو تیری ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہے نبی پاک نے فرمایا پھر بلا اسرائیل کو اس کو اجازت دے کہ میری روح قبر کر لے عائشہ صدیق کا میری ماں کہتی ہیں جس وقت نبی پاک کی روح قبض ہونے لگی ہے اور آپ کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ ٹکا ہوا ہے تو نبی پاک نے اپنی انگلی شہادت کی انگلی اور ایک روایت میں اپنا ہاتھ چھت کی طرف بلند کیا ہے اور نبی پاک نے فرمایا اللہ عمر رفیع کل آلہ اللہ میرے اللہ دنیا کے مسائب سہ سہ کے تنگ آگیا گیا ہوں میرے اللہ میں تیری رفاقت میں آنا چاہتا ہوں اللہ بر رفیق ہاتھ کس طرح بلند کیے بولو زمین والے پاسے ہے کہ آسمان والے پاس ہے تو تم عالمیت تھی سمجھی پھر دے تم ابھی یہ سمجھتی ہو کہ نبی پاک اسی زمین کے اندر زندہ ہے جبکہ نبی پاک ہاتھ بلند کر کے اشارہ دے رہے ہیں کہ میں کدھر جانا چاہتا ہوں اللہ عمر رفیق کل آلہ اللہ عما بر رفیق, بر رفیق, رفیق حضرت آشا کہتی ہے اچانک میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب نبی پاک کا وہ اٹھا ہوا ہاتھ آہستہ آہستہ, آہستہ مائل ہونے لگا نیچے کی طرف اور آپ کا وجود بوجل ہو گیا اتنا بوجل کہ میرے لیے سنبھالنا اس وجود کا مشکل ہو گیا آپ کا ہاتھ زمین پہ آن لگا اور حضرت آشا کہتی ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں نے زندگی میں بڑی بڑی کستوری بڑی بڑی خوشبوئیں سونگی ہیں لیکن جو خوشبو اور جو امبر کی طرح کی خوشبوئیں نبی پاک کی روح کے نکلتے ٹائم مجھے محسوس ہوئی تھی وہ میں نے کبھی نہیں سونگی پتنی فرشتے کس قسم کے غلاف جنت سے لے کے آئے ہوں گے انہیں کتنی خشبوں سے سجایا گیا ہوگا جس میں میرے نبی کی روح کو لپیٹا گیا ہوگا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اپنے انتقال سے پہلے نبی پاک کے ہوٹ ہلنے لگے اور میں نے جو کان آپ کے ہوٹوں کے قریب کیا تو نبی پاک کہہ رہے تھے لانت اللہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اور لان اللہ یہود عن سارا لانت کرے اللہ یہودیوں پر اور لانت کرے اللہ عیسائیوں پر یا رسول اللہ آپ تو رحمت اللہ ہیں ہے آپ کی زبان پر زندگی کے آخری لمحات میں یہودیوں کے لیے لانت کی بد دعائیں عیسائیوں کے لیے لانت کی بد دعائیں یہ کیوں کر رہے ہو آپ کے دشمن ہیں آپ کو گالیاں نکالتے ہیں آپ کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں آپ کے راستے کی رکاوٹیں بنتی ہے فرمایا نہیں لانت اس لیے نہیں کر رہا ہوں یہودیوں اور عیسائیوں پر جو لانت کر رہا ہوں اس کی وجہ اور سبب یہ ہے اتنا خزو انہوں نے بنا لیا کبورا شاہباز ادھر کون میں نہ کرے گا قبور جمع کس کی ہے قبر کی انہوں نے بنا لیا کبورا کس کو قبروں, قبروں کو کس کی قبریں انبیاء ات قبور کبور کن کی قبروں کو بنا لیا امبیاء بولو مساجیدار سجدا بہ بنا لی اس پہ جھکنے لگے اس پہ سجدے کرنے لگے یہ ایک معنی اور بھی ہے ات قبور کبور امبیا انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ وہ معاملے کیے جو معاملے کس کے ساتھ کرنے چاہیے تھے انہیں قبروں کو مسجدیں بنانی پکا بنانا تھا اللہ کے گھر کو پکا بنایا قبروں کو کمکمے جلانے تھے اللہ کے گھر میں کمکمے جلائے مسجدوں پر گلاس چڑھانا تھا بیت اللہ پر چادریں چڑھائیں بولو چومنا تھا حجری اسود کو چوما قبروں کی جالیوں کو پھیرے لگانے تھے بیت اللہ کے پھیرے لگائے بزرگوں کے مزاروں کے اور ایک دن مقرر تھا سال کے اندر مشرق کو مغرب سے لوگ جاتے تھے احرام باندھ کے لبیک اللہ لبیک لا شریق علاقہ لبیک حج کرنے کا ایک دن ہم نے مقرر کیا تھا اس کے مقابلے میں بزرگوں کا عرف ایجاد کیا کوئی ایک تعظیم نہیں چھوڑی گئی جو اللہ کے گھر کے ساتھ خاص رکھی شریعت نے اور انہوں نے قبروں کے ساتھ اس کو منسوب نہ کیا ہو اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اللہ کی لانت ہو عیسائیوں پر اتخذوا قبور کبور امبیا ہاجدہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا پھر اب آئیے غیر المضوبے یہودیوں کے رستے پر نہ چلا عیسائیوں کے رستے پر نہ چلا کیا مطلب یعنی ہمیں قبروں پہ جھکنے والا نہ بنا غیر اللہ کا پجاری نہ بنا وہ غیر اللہ کو پوچھتی ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت کرتی ہیں وہ غیر اللہ کی پکار کرتی ہیں وہ انبیاء اولیاء اللہ اکبر اسی بیماری میں نبی پاک کہتی ہیں اللہ ان من کا نہ قبل کم کانویتا سے دورا سنو تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ بنا لیا کرتے تھے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو اور نیک بندوں کی قبروں کو مساجدہ کیا بناتے تھے سیدا گاہ بناتے تھے الا خبردار او میری امت کے لوگوں الا خبردار انی انہار تم انگالک میری امت کے لوگوں میں تمہیں یہ کام کرنے سے منع کر کے جانا میں تمہیں یہ کام کرنے سے منع کر کے جا رہا ہوں پھر نبی پاک دعا مانگتی ہیں اللہ لا تجال قبری وکھانا یو بد میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاک شروع ہو جائے لا تجالو قبری عید او میری امت کے لوگوں میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا لا تجالو قبری یہ سب نبی پاک اپنی وفات سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں نبی پاک کو یہ خطرہ تھا کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے نبیوں کی محبت میں مبالغہ کیا اور غلط محبت کر کے ان کو بچری دائرے سے باہر نکالا اور انہیت کے دائرے میں داخل کر دیا کہیں میری امت بھی اس بیماری کا شکار نہ ہو اس لیے بار بار روکتے ہیں میری قبر کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا میری قبر کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے بخاری کی روایت ہے فرماتی ہے اگر نبی پاک کی یہ دعا میرے ذہن میں گونج نہ رہی ہوتی اگر نبی پاک کی یہ التجائے میرے ذہن میں موجود نہ ہوتی میں اپنے پیغمبر کو چپیل میدان میں دفن کروا میں کھلے میدان میں اپنے پیغمبر کو دفن کرواتی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اپنے پیغمبر کی قبر کی زیارت کرتے رہیں لیکن نبی پاک کی وہ دعا بار بار میرے ذہن میں آتی تھی جب نبی پاک کہتے تھے او لوگوں میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا میری قبر پہ پوجا پاٹ میری قبر کی نہ کرنا تو یہودیوں نے اپنے نبیوں کی محبت میں مبالغہ کیا دیکھیے ایک جگہ سفر نمبر ایک سو دس سفر نمبر ایک سو دس سورت کا نام ہے صورت معائدہ اور آیت نمبر ہے ستر ایک سو دس سفر نمبر ایک سو دس کی پہلی سطح میں نے آپ کو سنائی تھی مل مسیح ابن مریم اللہ رسور کد خلت من سدی یہ پہلی سطر ہے کبھی غور کیا آپ نے اللہ تعالی عیسائیوں کو کہنا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی حقیقت میں تمہیں بتاتا ہوں آسائیو تم عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو تم عیسیٰ کی پوجا پاٹ کرتے ہو تم حضرت عیسیٰ کو نہیں سمجھے ہو آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے عیسیٰ کی حقیقت کیا ہے فرمایا مل مسیح ہبن و مریم اللہ رسول مریم کا بیٹا مسیح اور کچھ بھی نہیں ہے الا رسول مگر کیا ہے معبود نہیں ہے بیٹا نہیں ہے میرا وہ رسول ہے یہ حقیقت بتائی اب آئیے اگلی آیت پہ آیت نمبر ستتر پانچوی ستر پانچویں سطر اسی صفے کی اسی صفے کی پانچویں سطح کل یا اہل کتاب کول میرے پیغمبر فرمائیے میرے پیغمبر آپ کہہ دیں یا آلل کتاب اور کتاب کا دعوی کرنے والو مراد کون ہے یہودی اور یہودیوں کے پاس کون سی کتاب تھی طور اور عیسائیوں کے پاس کون سی تھی انجیل یہ کہتے تھے ہم عالم ہیں ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے ہمارے پاس آسمانی دین ہے اللہ نے خطاب کیا یا لل کتاب اے اہل کتاب اے کتاب کو ماننے والو آسمانی کتاب کے قائلین لا تغلو فی دینکم مت غلو کرو فی دینکم کم اپنے اپنے دین میں غلو مت کرو مبالغہ مت کرو غیر الحق اور یہ مبالغہ بھی کیا ہے نا حق حق نہیں ہے بغیر حق کے مت گلوک کرو ولا ستو احواہ قوم اور مت پیروی کرو احوا خواہشات احوا تمنائیں احوا آرزوئیں خواہشات آرزو مت پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی زلو من کب لو جو گمراہ ہو گئے اس سے پہلے وہ ازلو اور صرف خود گمراہ نہیں ہوئے بہتوں کو گمراہ کیا بھی بہتوں کو انہوں نے گمراہ کیا بھی وہ زلو ان سوا اور وہ بھٹک گئے ان سوا اس سبیل سیدھے ان کو کہا غلوب نہ کرو مبالغہ نہ کرو اپنے دین میں ایک اور جگہ دیکھیے سفر نمبر پچانوے پہ آ جائیے جی تھوڑا سا پیچھے آئیے صفحہ نمبر پچانوے چھٹا پارا ہے سورت کا نام ہے سورت النساء آیت نمبر ہے ایک سو اکہتر ایک سو اکہتر سفے کی آخری تین سطروں پہ جائیے جی میں سفے کی آخری تین خطرے یا اہل کتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم مبالگا مت کرو فی دینکم کم اپنے اپنے دین میں گلوب نہ کرو اپنے دین میں مبالگا مت کرو ولا تکولو اللہ, اللہ الحق اور مت کہو اللہ پر اللہ الحق مگر کہو تو حق بات کہو اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب مت کرو ہمارے پیغمبر اللہ کے بیٹے اس سے بڑی حق بات کیا ہوگی کہ تم نے عیسیٰ کو میرا بیٹا بنا دیا یا تم نے یہ کہا کہ عیسیٰ جو بات کہتا ہے میں وہ بات اس کی راد نہیں کرتا میں اس کی ضرور مانتا ہوں اللہ کے متعلق یہ باتیں مت کہو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں عیسیٰ کون ہے انم المسیح مسیح ابن مریم بے شک مسیح عسا بیٹا مریم کا رسول اللہ وہ کون ہے اللہ کا رسول و اور اللہ کا کلمہ اللہ کا کلمہ الکا ہا الہ مریم جس کلمے کو ڈالا تھا اللہ نے الا مریم کس کی طرف ن سا کلمہ یعنی اللہ فرماتے ہیں باپ کوئی نہیں اس کا اس کی ماں کی شادی کوئی نہیں ہوئی تھی فتری طریقہ جو پیدائش کا ہے وہ کوئی نہیں پایا گیا اس کی ماں کی شادی کوئی نہیں ہوئی ایک کلمہ تھا جو ہم نے مریم کے اندر ڈال دیا کیا مطلب ہم نے کہا کن ہو جا اور ہم نے وہ کلمہ کہا ایسا دنیا میں آگے اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں و رو اور روح ہے اس کی طرف سے اضافت تشریفی عزت کے لیے یہ بات کہہ دی روح ہے اس کی طرف سے فامنو بلّ ہی پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول یہ غلوب ہے ان کا اپنے اپنے نبیوں کے بارے میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ حالت دیکھ رہے تھے اس لیے نبی پاک بار بار کہتے ہیں ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو اور حدیث جو سناتا ہوں نا وہ آٹھویں طبقے کی کتاب سے نہیں سناتا ہوں نہ تیسرے طبقے کی کتاب سے سناتا ہوں حدیث اس کتاب سے پیش کرتا ہوں جو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے معتبر کتاب نبی پاک نے فرمایا لا تطرونی کما ن سارا ای سب مریم لا تطرونی مجھے اس طرح نہ بڑھانا مجھے اس طرح نہ بڑھانا کما اترتن ن سارا جس طرح بڑھایا عیسائیوں نے ای سبنا مریم کس کو عیسا ایسے جو سلوک عیسائیوں نے ایسا بیٹے مریم کے ساتھ کیا اور ان کی تعریف میں مبالغہ کیا اور میری امت کے لوگوں میرے متعلق یہ مبالغہ نہ کرنا مجھے نہ بڑھانا انما آنا عبد اللہ انما انا عبد اللہ برسول میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں رسول بعد میں انما آنا ابد اللہ و میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں فقولو او میری امت کے لوگوں تم بھی کہا کرو میرے متعلق کہ ہمارا نبی جو تھا ابدو ہوں اتحاد میں کیا دکھائے اشاد اللہ اللہ اللہ اشاد اللہ محمد ان ابد ابد ابدیت کا اقرار پہلے کرو ورسول اور رسالت کا اقرار بعد میں کرو ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں لاتر فونی فو کا منزلتی التی انزلنی ہل ہوتا آلہ لا ترفونی مجھے اوپر نہ لے جانا رفع کس کو کہتے ہیں مجھے اوپر میرے مرتبے کو گھٹانا نہیں یہ نبی پاک نے نہیں کہا کیوں نہیں کہا اس لیے کہ آپ یہودیوں اور عیسائیوں کا تجربہ کر چکے تھے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کے مرتبے کو گھٹایا نہیں بلکہ یہ تجربہ تھا انہوں نے گھٹایا نہیں عیسائیوں نے عیسا کی توہین نہیں کی کوئی گالیاں نہیں نکالی ان کے مرتبے کے متعلق کلام نہیں کیا یہ دیکھ رہے تھے نبی پاک اور پھر توجہ ہے تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں پھر نبی پاک کو یہ بات کہنے کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی میرے مرتبے کو گھٹانا نہیں ان کے مرتبے کو کون گھٹا سکتا ہے جن کے مرتبے کو رب نے بڑھایا ہو رفان آلہ کا ذکر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کی ہم نے آپ کے درجے کو بلند کیا ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کیا میرے پیغمبر اس سے بڑا مرتبہ اور اس سے بڑا مقام اور اس سے بڑا شان اور اس سے بڑی عظمت میرے پیغمبر اور کیا ہوگی کہ قیامت تک جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا جہاں لوگ میرا ذکر کریں گے وہاں تیرا بھی ذکر کریں گے آزان میں میرا ذکر پہلے پھر تیرا ذکر تکبیر میں میرا ذکر پہلے پھر تیرا ذکر جنازے کی دعاؤں میں میرا ذکر پہلے پھر تیرا ذکر قبر کے سوال جواب میں پہلا ذکر میرا پھر تیرا رفان لکا۔ ذکر جس کے مرتبے کو رب نے بڑھایا ہو جس کی شان کو رب نے بڑھایا ہو جس کی عظمت کو رب نے بڑھایا ہو جس کو صاحب معراج بنایا ہو جس کو صاحب قرآن بنایا ہو ارے ارے سارے نبیوں کو جو موجود اللہ نے عطا کیے تھے سارے نبی دنیا سے چلے گئے موضے بھی چلے گئے حضرت موسا کی لاٹھی اب سانپ نہیں بنتی حضرت سلیمان کا تخت اس وقت ہواؤں میں نہیں اڑتا حضرت عیسیٰ مادر زاد نابینا کو اس وقت بینا نہیں کر رہے ہیں حضرت داود کی مٹھی میں لوہا اس وقت موم نہیں ہو رہا ہے جب تک پیغمبر زندہ تھا جب تک پیغمبر دنیا میں موجود تھا موجزہ بھی موجود تھا پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گیا پیغمبر دنیا سے چلا گیا تو موجزہ بھی چلا گیا اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیرے مرتبے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے تو دنیا سے چلا بھی جائے گا تیرا قرآن والا معجزہ قیامت تک ہم باقی رکھیں ان کے معجزے کو باقی رکھا ہے ان کے معجزے کو برقرار رکھا ہے جس کے متعلق فرمایا اننا نہزل نہ ذکر ان لہو لہا تیری عظمت کو بھلا کب کون پہنچ سکتا ہے میرے پیغمبر تیرے مقام اور تیرے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے جبکہ میراج والی رات میں ہم نے آپ کے وجود مقدس کو اسی جسد انسری کو گیتے جاگتے ہوئے بیت اللہ سے اٹھایا بیت المقدس میں جا کے کھڑا کیا بڑے بڑے نبی وہاں موجود ہیں خلیل اللہ بھی ہیں حضرت آدم صفی اللہ بھی ہیں موسا کلیم اللہ بھی ہیں حضرت عیسہ روح اللہ بھی ہیں سارے پیغمبر بیت المقدس میں موجود ہیں البشر بھی ہے امام الماہدین بھی ہے رئیس الماہدین بھی بڑے بڑے پیغمبر موجود ہیں اور جب نماز پڑھانے کا وقت آیا ہے سارے پیغمبروں کو پیچھا کھڑا کیا گیا میرے محمد کو امام بنایا امام المبیا بنایا گیا ہم نے آپ کو نبیوں کا امام بنایا ہم نے آپ کو نبی لمبیا بنایا اور میرے پیغمبر تیرے مرتبے کو بھلا کوئی گھٹا کیسے سکتا ہے کہ اس دنیا میں نہیں جب میدان معاشر میں آؤ گے تو میدان معاشر میں تیرا جھنڈا سارے جھنڈوں سے اونچا میرے پیغمبر تیرا جھنڈا جو تیرے ہاتھ میں دیں گے لواؤل ہم جس کا نام ہوگا حمد والا جھنڈا وہ آپ کے ہاتھ میں سجائیں گے وہ جھنڈا سب سے اعلی ہوگا سب سے اونچا ہوگا سب سے نمایاں ہوگا میرے آخری پیغمبر کے ہاتھ میں ہوگا میرے پیغمبر باقی نبیوں کے جھنڈے کے نیچے ان کی امتیں کھڑی ہوں گی اور جو جھنڈا ہم تجھے عطا کریں گے اس میں سارے نبی بھی کھڑے ہوں گے نبیوں کی امتیں بھی کھڑی سارے نبیوں کو تیرے جھنڈے کے نیچے لائیں گے سارے نبیوں کی امتوں کو تیرے جھنڈے کے نیچے لائیں گے کا آکر ہم نے تیرا ذکر بلند کیا ہم نے تیرا مرتبہ بلند کیا ہم نے تیری شان بلند کی جس کا مرتبہ رب بلند کر دے اس کو گھٹا کوئی نہیں سکتا اس کا خطرہ نہیں تھا اس لیے نہیں کہا او لوگوں میرے مرتبے کو گھٹانا نہیں بلکہ فرمایا میرے مرتبے کو بڑھا اس کا خطرہ تھا آپ یہودیوں کو دیکھ رہے تھے یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کیا میری امت کہیں میرے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ کر لوگوں نے کیا لوگوں نے کیا شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کے اتر پڑا مدینے میں مستفی ہو کے وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کے اترپورا مدینے میں مستعفا ہو کے لوگوں نے کہا میں بڑا حیران ہوا ناتھ خان نعتے پڑھتے ہیں ایک نات کا جملہ میں نے سنا تو وہ حاجی کا تصور پیش کر رہا تھا تو وہ اس نات میں کہہ رہا ہے تکنا ہے تیرے شہر نو حاج داتے بہانا ہے حاج کا تو صرف بہانا ہم نے بنایا ہے تکنا تو تیرے روزے کو ہے ہم نے یہ مبالگا ہے یہ مبالگا ہے حج اس کا نام نہیں ہے حج اس کا نام نہیں ہے حج کے جتنے افعال ہیں ان میں سے ایک فیل بھی مدینے میں ادا نہیں ہوتا سارے کہاں ادا ہوتے ایرام کھل گئے حج ختم ہو گیا اب لوگ مدینے کی طرف چلیں اس مسجد کو دیکھ کے آئے جس مسجد کی بنیاد ہمارے نبی نے رکھی نبی پاک نے جس مسجد کی بنیاد رکھی اس مسجد کو دیکھتے آئے اب حاجی مدینے کی طرف چلنے لگے یہ مبالغہ کیا لوگوں نے خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا یہ مبالغہ کیا لوگوں نے یہ غلو ہے یہ محبت نہیں ہے یہ محبت کے رنگ میں دشمنی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی متار ہے علی پور بھی علی پور پیر کا شہر ہے علی پور پیر کا شہر ہے کہتے مدینہ بھی مقدس ہے متار ہے علی پور بھی ادھر جاؤ تو اچھا ہے ادھر جاؤ تو اچھا ہے اب علی پور کو مدینے کے برابر بنایا یہ مبالغہ ہے ولیوں کو نبیوں کے برابر لے جانا یہ مبالغہ ہے برائے چشم بینا برائے چشم بینا از مدینہ بر سرے ملتان برائے چشم بینا ہر آنکھ کے لیے نہیں تاری بھابیاں بھی اکھیں کون آئیں برائے چشم بینا برائے چشم بینا از مدینہ بر سرے ملتان بشکل صدر دین خود رحمت اللہ علمی آمد صدر دین اس کے پیر کا نام ہے تو مرید کہتا ہے بشکل سدر دی خود رحمت اللہ آمد شکل تو سدر دین کی ہے لیکن صدر دین کی شکل میں مدینے سے چل کے ملتان میں محمد خود با. یہ مبالغہ ہے یہ مبالغہ ہے یہ گستاخی ہے یہ توہین ہے اسی مبالغے سے منع کیا او جی نبی پاک پہ موت کا لفظ بولنا توبہ توبہ توبہ ساری زبان نہ سڑ جائے گی جی یہ ہے گلوف اس کو غلو کہتے ہیں بشر میں کہہ دوں بشر توبہ جی توبہ میں بشر کہوں یہ گلوب بشر نہ ماننا یہ نہ ماننا کہ وہ دنیا سے چلے گئے یہ غلو ہے ہائے قرآن ابھی تو نبی پاک دنیا میں موجود تھے قرآن نے نبوبت کی پوزیشن لوگوں کے سامنے واضح کی دیکھیے ذرا ایک جگہ قرآن کیا کہتا ہے سفا ہے دو سو پچہتر دو سو پچہتر سورت کا نام ہے سورت کہف سورت کا نام سورت کا آخری آیت آیت نمبر دو سو پچہتر آیت نمبر ایک سو دس آیت نمبر ایک سو دس آخری آیت جی سفے کے آخر پہ آ جائیے دو سو پچہتر سفا سورت کا نام سورت کہ نہ آپ نے کرنا ہے میں نے نہیں کرنا میں نا میں نا آپ سے کروانا ہے میں نے آپ کو نہ آیا اس لفظ کا میں میں نے بتاؤں گا نہیں تو ایڈے سوکھے لفظ نے انشاءاللہ شاء اللہ تو کر لینا میں نا کل کس جی کو کہہ رہا ہے اللہ کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی پاک کو کل میرے پیغمبر اعلان کرو میرے پیغمبر اپنی پوزیشن واضح کر اپنی حقیقت بتا ان لوگوں کو کہ میں کون ہوں کل کہہ دو ان ماں پکی بات بے شک یقین آنا آنا میں نا میں میرے پیگمبر اعلان کر میرے لادلے پیگمبر کہہ کہیں لوگ تیرے بارے میں مغالتے میں مبتلا نہ ہو جائیں لوگ اسحاب کاف کی نام کی نظریں دیتے تھے سات روٹیاں اسحاب کاف کی آٹھویں ان کے کتے کی اللہ نے فرمایا واضح کر میرے پیغمبر اپنی پوزیشن اصحب کاف کی پوزیشن ہم نے واضح کر دی کہ وہ کون تھے کہاں سے آئے تھے کتنی مدت سوئے ان کو اپنے سونے کی مدت کا پتہ کوئی نہیں تین سو نو سال سلایا اور جب اٹھے ایک نے پوچھا کتنے سوئے ہو لبسنا یومل لبسنا یہ <تصفح> ولی نہیں ہے ولی ہے <تصفح> اور ولی بھی ایسے کہ جو ان کی ولایت کا انکار کرے وہ کافر اس لیے کہ ان کو ولی کس نے کہا باقی کسی <تصفح> ولی کی ولایت کا انکار کرنا کفر نہیں ہے نہیں ہے انکار کرنا کفر ان کی ولایت کا انکار کرنا کیا ہے یہ ولی نہیں ہے تین سو نو سال سوئے رہے کہتے ہیں لبیس نہ کتنا ما کتنا ٹھہرے باقی جو تین تھے نا انہیں کہا چپ کروئے باز پورا دن کہاں ہوا ہے آئے تھے تو سورج چڑھا ہوا تھا ابھی سورج غروب نہیں ہوا باز دن کبھی یہ قرآن کہتا ہے اور تو کہتا ہے میں گھر سے چلتا ہوں تو بزرگوں کو پتا وہ <تصفح> جانتے ہیں کون آیا قبر پہ اور یہ زندہ ہیں زندہ مرے نہیں ہیں سوئے سوئے <تصفح> صرف سوئے تین سو <تصفح> <تصفح> بولو یہ سورت کاف میں واقعہ بیان ہوا گھروں میں <تصفح> جا کے ترجمہ پڑھنا کبھی مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں بھی سناؤں گا موضوع آ گیا تو میرے پیغمبر انہوں نے صاحب کاف کو پوجا تو, تو پھر سب کا سردار ہوا نا میرے پیغمبر تو, تو امام المبیا ہوا نا میرے لاڈلے پیغمبر تو, تو شفیع المذنبین ہوا نا تو, تو رحمت اللہ ہوا نا تو, تو صاحب میراج ہے نا تو, تو صاحب قرآن ہے نا تیرے متعلق مغالطہ ہو سکتا ہے لوگوں کو پوزیشن واضح کر میرے پیغمبر کل کہہ دو انما پکی بات آنا میں بشر ساری زبان نہ سڑ پی جی سڑے ہوں تھی زبان میں کی کر سڑ ساد دی ہے سڑے انما ماں آنا بشرو میں بشروں بشر کہے میرے پیغمبر میں بشر ہوں مثلو لو طرح مثلو لو ترا مس کم تمہاری کہہ دے میرے پیغمبر بے شک میں بشر ہوں مثلو کم تمہاری کس میں مرتبے میں شان میں مقام میں نہ سارے انسان اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے سارے صحابی اکٹھے ہو جائیں حضرت ابو بکر کا درجہ نہیں پا سکتے اور ساری کائنات کے لوگ حضرت ابو بکر کے ہم مرتبہ بن جائیں کسی نبی کا مقام نہیں پا سکتے اور چودہ طبق آسمانوں والے زمین والے عرش والے فرش والے, فرش والے فرشتے انسان جنات سورج چاند ستارے ہیرے لولو و مرجان جواہرات یہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے میرے محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم مقام آلہ مثلوکم تمہارے بھی ماں باپ میرے بھی بولو بولو تمہاری بھی اولاد میری بھی اولاد تم بھی کھاتے ہو میں بھی تم بھی پیتے ہو میں بھی تمہیں بھی غم آتے ہیں مجھ پر بھی غم آتے ہیں تم بھی بیمار پڑتے ہو میں بھی بیمار پڑتا ہوں تم بھی کبھی کبھی گھوڑے سے گر جاتے ہو کبھی کبھی میں بھی گھوڑے سے گر جاتا ہوں گھٹنے پہ چوٹ آتی ہے ایک مہینے تک بالاخانے سے نیچے نہیں اتر سکتے گھوڑے سے گرے گھٹنے پہ چوٹ آ گئی ایک مہینہ نبی پاک مالا جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے مسجد نبوی کچی تھی یہودی لوگ بچھو چھوڑ دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کو لڑے تکلیف ہو شرارتی تھے نا ہرامی قسم کے لوگ تو ایک بچھو نبی پاک کی انگلی پہ ڈنگ مار لیا اس نے ایک بچھو نے نبی پاک کی انگلی پہ ڈنگ مارا تو نبی پاک انگلی سامنے رکھ کے کہتے ہیں بچھو اللہ تجھے غارت کرے ڈانگ مارتے ہوئے اتنا بھی نہیں دیکھتا کہ نبی کی انگلی ہے کہ امتی کی انگلی ہے تجھے اتنا پتہ نہیں چلتا کہ یہ انگلی کس کی ہے بچھو ڈانگ مارتا ہے درد ہوتا ہے تم نے بھی شادیاں کی میں نے بھی شادیاں کی تمہارے ساتھ بھی غم لگے ہوئے میرے ساتھ بھی غم لگے ہوئے اس معنی میں ہے مسلو اس معنی میں مسلو اور مقام فرمایا مقام یو ہا الیا یو وہی کی جاتی ہے میری طرف ہوں بشر تم جیسا لیکن مقام کیا ہے یو ہا علیہ. مقام یہ ہے کہ میری طرف کیا کی جاتی ہے وہی کی اللہ نے سمجھایا ایک دونی دونی تھے دو دونی چار کر کے کہ نہیں سمجھایا اگر یہاں میرے کوئی بھائی ایسے آن بیٹھے ہیں جن کا دوسرے مسلک سے تعلق ہے ان سے میں بڑی آرزی کے ساتھ مودبانہ بانا درخواست کروں گا نہ تم نے میری قبر میں جانا ہے نہ اپنے مولوی کی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے تم نے اپنی قبر میں جانا ہے تمہارے مولویوں نے اپنی اپنی قبروں میں یہ واضح آیت کل ان ماں آنا بشرم اس آیت کے بعد یہ کہنا کہ جو نبی کو بشر کہتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے یا نبی کو بشر نہیں کہنا چاہیے اس آیت میں کیوں کہا گیا جو خط کے جواب میں وہ لکھیں گے وہ میں جانتا ہوں وہ مضمون کیا ہے تمہارے علماء یہ کہیں گے اے جی کسر نفسی ہے کسر نفسی ہے آجی جیسے مجھے کوئی بندہ کہے تھی تے بڑی سونی تقریر کر دو جی میں کہ مانتے کچھ بھی نہیں آتا مانتے کچھ بھی نہیں آندا یہ کسر نفسی ہے یہ آجی ہے میں نے کہا کسر نفسی صرف اس بات میں کرنی تھی اور بات کوئی نہیں رہ گئی تھی کسر نفسی کی جب لوگ کہتے آپ عرشت پہ گئے تو نبی پاک کسرے نفسی کرتے ہوئے کہتے نہیں جی نہیں میں تو ارستے کھو نہیں گیا لوگ کہتے آپ خاتم النبیین جی ہیں آپ سارے نبیوں کے امام ہیں تو نبی پاک کسرے نفسی کرتے کہ نہیں جی نہیں میری تو یہ حیثیت نہیں ہے جی میں تو نبیوں کی امامت نہیں جی کرتا تو تمہارے پاس وہ نبی پاک کا کال چڑھ جاتا تو تم کہتے او جی کروائی تو ہے لیکن انکار اس لیے کیا ہے کہ کثرے شرم کرو نبی پاک کے ذمے یہ بات لگاتے ہو کہ نبی پاک تھے تو بشر تھے تو نور ہو لیکن کثرے نفسی کے طور پہ اپنے آپ کو بشر کہہ کے الیاز و بلا الیاز و بلا الیاز و بلا الیاز خاکم بدہان نبی پاک نے جھوٹ بولا کیا کہنا چاہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دمے کون سی بات لگانا چاہتے ہو ایک اور عالم کی تقریر میں نے سنی وہ کہتا ہے وہاں کہتے ہیں کل مانا بشر مسلو میرے پیغمبر کہہ دے میں بشر ہوں تم جیسا وہاں سے پوچھو کل دا میں نہ کرو کل دا کل کا میں نہ کرو کل کا نبی اللہ فرماتی ہے میرے پیغمبر تو آنکھ اور کوئی نہ آخے <laughs> ملا آ بادشت کے چپ نہ شبا مول بھی ہوتا ہوا جو چپ نہ کرے کچھ نہ کچھ بکتا ہی رہے کل پڑو جی کل اللہ نے فرمایا ہے میرے پیگمبر تر کوئی نہ آ کے میں آ ظالمو ایک کل کوئی ایک جگہ پہ تو نہیں ایک کل میں ایک اور جگہ پہ پیش کر چلا گا کل ہو احد کل ہو اللہ ہود میرے پیغمبر کہو اللہ ایک ہے بچوے تھے میں نہ کر کے ویک کہ میرے پیغمبر تو آکھ اللہ ایک کہتے ہو کوئی نہ آ یہی میں نا یہی میں نے کہ کل آ گئے ایک اور آئے انہوں نے کہا جی یہ عربی عبارت ہے اے اس میں ایک انا انا محظوف ہے حزف ہو گیا ہے اصل عبارت یوں تھی کل ان آنا آنا کل ان آنا آنا بشرم مسلو میرے پیغمبر تو کہہ دے میں تو میں ہوں نا میں تو میں ہوں نا بشروم مسلو کم بشر تم جیسے ہوتے ہیں یہ قرآن کی تعریف نہیں کتنا واضح سی آئے تھے میں اپنے ان دوستوں سے جن کا تعلق بریلوی مسلک سے ہے اور آج میرے درس میں موجود ہیں ہاتھ باندھ کے کہوں گا پھر ایک دفعہ سنو سورت کا نام ہے سورت کاف پارا ہے سولواں سورت کاف کی آخری آیت ہے کتنا واضح اعلان کیا ہے میرے پیغمبر فرما دو انما آنا بشروم اس کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث پیش کرتا ہے بندہ تو قرآن کے مقابلے میں حدیث آ جائے اصول یہ ہے حدیث کا ایسا مینا کرو کہ قرآن کے مطابق بن جائے قرآن کے مطابق بن جائے اور اگر وہ مانا قرآن کے مطابق نہیں بنتا پھر حدیث کو چھوڑ دو اور قرآن والی بات مان لو اور کیا کہہ کے چھوڑو یہ کہہ کے چھوڑو کہ نبی پاک کی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو محنی نہیں, محنی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی یہ جو بات قرآن کے خلاف آ ہے یہ ہمارے پیغمبر کی نہیں ہے یہ بات کے کسی شرارتی نے محنی گھڑی, محنی گھڑی, محنی گھڑی محنی ہے اور ذمے لگائی ہے کس کے محنی نبی محنی پاک, محنی پاک صلی اللہ ہوسلم اللہ تعالی کو پتا تھا کہ یہ امتی گلوف کریں گے اپنے نبی کی شان میں لہذا نبی کی پوزیشن بتائی کہ وہ لوگوں تمہارے پیغمبر جو ہیں بشروم لوگوں میں وہ نوروم میں نور اللہ नहीं. نہیں ہے ایک جگہ اور دیکھی سفر نمبر ایک سو اکیس سورت کا نام ہے سورت انعام سفر نمبر ایک سو اکیس میرے وہ بھائی جن کو ابھی تک عقیدے کی سمجھ نہیں آئی کس سے کہانوں کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں میں ان بھائیوں سے درخواست کروں گا فین کاغذ لے کر ان آیتوں کو لکھئے علماء سے پوچھئے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی آیت دکھاؤ اللہ نے فرمایا او میرا پیغمبر کہہ دے میرے پیغمبر کہہ دے ان نور من نور اللہ کہ میں اللہ کے نور میں سے ہمیں اس طرح کی کوئی آیت دکھاؤ ورنہ تو نبی پاک کی زبان سے اللہ نے اعلان کروایا کل ان بشرم مسلو کو ایک بات آپ سے بھی کہنا چاہوں گا دنیا اس وقت پیاسی ہے قرآن کی دنیا کو قرآن سنانے والا کوئی نہیں مل رہا دنیا قرآن سننا چاہتی ہے یہ تحقیق کا زمانہ ہے دلائل کی دنیا ہے وہ جو لکیر کے فقیر ہوتے تھے نا آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنے والے دنیا لٹ گئی ہے یہ نوجوان طبقہ کا, یہ کالج اور اسکول کا پڑا ہوا طبقہ اب اندھا دھند مولویوں کے پیچھے نہیں بھاگتا یہ پرکھتا ہے سوچتا ہے سمجھتا ہے دلائل دیکھتا ہے حقیقت کی دنیا میں آئیے میں آپ سے جو موحد لوگ ہیں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اس آیت کا نمبر لکھیے سورت لکھیے جن بے لوگوں کو علماء نے غلط رستے پہ ڈال رکھا ہے ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے انہیں غلط رستے پہ ڈالا گیا جو بھی قریبی مسجد ہو اس اپنے دوست کو دفتر میں کام کرتا ہے سکول میں ہے کالج میں ہے فیکٹری میں ہے دکان پہ کوئی سیلز مین ہے دکان میں کوئی پڑوسی ہے اس کو قریبی مسجد میں لے جاؤ اس کے سامنے کھلانے پاک کھولو یہ سورت نکالو یہ آیت نکالو اس کو کہو اس کو پڑھ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اس علم کو اپنے تک محدود نہ رکھیے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کی یہ کتاب ہدایت ہے کایا پلٹ جائے گی خدا کی قسم اگر آپ ہو جائیں نا تیز اگر آپ ہو جائیں کام کرنے والے اے جہے سرگودے دے سارے مولوی میرے خلاف ہو گئے ہیں نا اے سارے آرام کر کے بہ جاؤ تیار ہو گئے کوئی نا گھوم جاؤ سارے شہر میں پھرو اپنا مشن بنا لو ایک بندے کو ملو دوسرے کو ملو تیسرے کو ملو چوتھے کو ملو ان کو عقائد کی یہتے دکھاؤ بھائی دیکھ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے اگر تیرے سمجھانے سے ایک بندہ بھی مواحد بن گیا تیری نجات کے لیے کافی ہے خدا کے سامنے پیش کر دینا یا اللہ بڑا گناہ گار ہوں لیکن جو توحید سمجھ میں آ گئی تھی اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھا یا اللہ لوگوں تک پہنچایا یہ ایک بندہ میرے کہنے پر مسلمان ہوں مواحد بن. موبائل بن گیا توحید پرست ہو گیا نبی پاک نے فرمایا تھا خالد ابن ولید ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا یہ زیادہ اللہ کو محبوب ہے ایک ہزار کافر قتل کرنے ایک آدمی کا کلمہ اس کے لیے کوشش کیجیے اس کے لیے محنت کیجیے اور آپ آپ کوئی ہی نتھی ہیں آپ کوئی ہی نتھی ہیں خدا کی قسم آپ کے ساتھ اللہ کا قرآن ہے قرآن آپ کے پاس ہے قرآن آپ کا ہتھیار ہے اور قرآن ہدایت ہے اور قرآن ہمارے مسلک کو ثابت کرتا ہے سب کے پاس قصے ہیں کہانیاں لغ روایتیں اکزب الناس دجال من الدجاجلہ قسم کے راوی جن کو تمام محدثین شیا کہتے ہیں ان شیعوں کی گھڑی ہوئی روایتیں پیش کی جاتی ہیں منصل علیہ ان دا قبری سمیت جو میری قبر کے پاس آ کے دروت پڑے گا میں اس کو خود سنتا ہوں اس میں محمد ابن مروان سدی سغیر موجود ہے جس کو تمام محدثین کہتی ہیں من الدجاجلہ بڑے بڑے دجالوں میں سے ایک دجال تھا اکذب الناس سارے لوگوں دے سارے جہان دے کوڑے اکٹھے کرو اے سارے تو وڈا کوڑا اکذب الناس سلطان ال جھوٹوں کا سردار اور سین کہتے ہیں جھوٹا ہے د ہے اور محد کہتے ہیں شیتن بولو ہوں شیعہ دے خلاف یاد کر کر کے شیعہ دی روایت منن سے آ گئے ہو شیوں کی روایتیں مانتے ہو تمام محد اس کو شیعہ نہیں کہتے شیعہ کہتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کے مخالفین کے پاس قصے ہیں کہانیاں ہیں من گھڑت موضوع رویتی ہیں کہانیاں کھڑی ہیں جی نبی پاک نے ہاتھ باہر نکالا نبے ہزار بندیاں ویخیا ایک گڑن والا بھی اس ویلے پہنچ گیا ایک گڑن والا کھلوتا سی تو گن سی پورے نبے ہزار نہ ایک بندہ کم نہ ایک بندہ زیادہ اور جب تک اس نے گن نہیں لیا کسی ہلن بھی نہیں دیتا سارے تھے کھلوتے رہو میں گرنے بندے سارے اے بات وہ کرو جس کا کوئی سر پیرو پاگ لو اور آم کو آم کو کی دنیا میں رہتے ہو روایت بتاتی ہے کہ جھوٹ ہے روایت کے لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہے جھوٹ ہے نبے ہزار کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے ان کے پاس جھوٹی روایتیں ہیں قصے ہیں کہانیاں ہیں اے اللہ کا شکر کرو تمہارے پاس اللہ کا قرآن تمہارے پاس نبی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ الح وسلم آگے بھائی جو میں نے آج یہ بعد میں کریں گے ان کوئی یہ مسئلہ کل لوگوں کا نہیں ہے دعا کیجیے الحمد للہ رب العالمی وسلات وسلم والا سعید المرسلیم والا عالیہ صحاب ہی اجمینا ف دنیا حسنتوں وفیلاخرتی حسنتوں کی نازا بندار